الحمد لله وكفاء الصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أولاً آله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تأتخذ اليهود والنصارى أولياء آمل بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 <تصفيق> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا درو کے خاتم لمبیا لو سنا آج فریاد ہے کہ مولا نفس و شیطان انسان نے ہر شرف نے تھے وہ رحمت دی دائمی پناہجا تا فرما دوستان نے گرامی اج د جمت البارک دانوان وان یوم آزادی <تصفح> <تصفح> <تصفح> یومے آزادی کے حوالے جو جناب کے سامنے چند گلام پیش کرانگا, پیش کرانگا. پیش کرانگا. آیت اسی حوالے سورت المای دے دے نال دے المائدہ آیت نمبر بڑی تلاوت کی بارہ چاڑا مولا تعالی نے مومنا حکم فرمایا میں چیزا چیزہ گلا کرکل مند سمجھا اور جڑے بے اکل نے مت دی پی ہے جنہیں کلام ہی نہیں مولا سال نے مومی حکم فرمایا ایمان والو لات دوست نسار و مولی مولا سونے نے فرمایا Ek دوسرے دے دوست دید دوست بعض ان میں سے باز کے دوست وہ میں تھوڑوں اور جو تم میں سے جو, جو تم میں سے ان شیر دوستی رکھے دوسستی گا تو مِنْهُمْ مل وہ انہیں میں سے یہ اللہ کا قرآن ہے توجہ نہیں یہ فرمائی مومن واسطے خبردار دوستی نہ رکھا جی تم نار دوستی رکھی تسی مومن نہیں پھر تسی چلا بے شکا ظالم نہ انصاف یہ شان ضرور کی شانے نظو گئی ادر تھے اوباد سامت سامت بن سامت صحابی <تصفيق> عبد اللہ بن ابھی سردار سردار سردار جنو ابد اللہ بنیا تو جو ہے جو ہے یہودیاں کا سردار سی اور حضرت عبادا بن عنہ نے اسلام قبول ای ای ای او او فرمایا آپ نے عبداللہ بن ابئی فرمایا بھائی اگر چھ ہوتی اندر میرے بڑے دوست بڑے بڑے سردار یار دے بڑے بڑے قومی نال میری دوستی ہے لیکن اسلام میں آنے کے بعد اب میرا ان سے کوئی چالو شویر شویر شویر قرآن نے یعنی قرآن باغ دی اگر ترجرانی کی نا اور قرآن باغ کے شل کے وقایا عمل نے اس واسے ایمان مال کی بنیاد صاحب جہاں سمجھے وہ مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ پتھروں کے زمانے کی باتیں آپ سنا رہے ہیں گل ہے اقبال رویا نا سنے گا اقبال کون تیری ہے جمل ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں نظریہ چیزیں نہ بنے آپ لیکن آخر جی یہ پتھروں کے جو یہ پرانے لوگ تھے جی یہ پارینہ ہے یہ ایک جو ہے نا وہ پاپ بن کے رہ گئے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ محاذ دعوے دار ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا مومن وہی ہے جو یہ جو کہے, جی کہے بھائی ہم یہ نہیں دیکھیں گے زمانہ کتنا گزر گیا, گیا ہم یہ دیکھیں گے دیکھ دیکھ دیکھ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے ادرت حضرت عبادہ سرکار کہنے لگے میرا اسلام داخل ہونے تو نہیں اگر یاریاں سن ہوں میرا ان کوئی تعلق نہیں کیوں میں اسلام داخل ہو گیا وا اور وہ لوگ اسلام دے دشمن نے لہذا جڑے ساڈے اسلام دے دشمن نے وہ سڈے ذاتی دشمن پیار کرے آلام سے دشمن نے اسان اسلام کے جانا دالے آم نتل کرے نے اسلام جوڑے ہاں وہ اسلام توڑ والے لحا الا گیا نال سن کوئی تعلق نہیں یاریاں بھی ختم ہو گئی برادریاں بھی ختم ہو گئی قومی قومی جب حضرت سرکار نے گل کی ابد اللہ بہلی آ میں یارانے نہیں چڑ ستا میں نہیں چڑ ستا کیونکہ منافق مومن تے منافق منافک تے نشانی ہے مومن ایک پاس رہے گا جے مومن اسلام والے پاس آ جائے گا کدی کومر دال یاری بھی دو گلا نہیں گا دوڑیاں کدی لت نہیں رکھے گا چلو یار یار یار مسلمانوں بھی رلے ریے یہودیا رلے رویے خدا کی قسم کر کے کال بہ جفران جی ایمان والوں رلے کا بن جی کافرانے ان بن جبدا بنو بھیا خریدا میں یاری نہیں چڑھا بڑے بڑے یار نے برادری نو خطرہ جان نو خطرہ بن جا ادھر شہادی رسو اپنی راہ لگے یار <Tribus> नहीं आवजो नहीं आता वही रब रसूल रब रसूल भी रही रब रसूल के दुश्मन जरानी भी ला गया तवजो नहीं जे फरमाई اور یہ محبت کی ویڈی نشانی جا محبت پورا وہ اپنے یار دسمن دشمن اور اپنے محبوب کے دوست دوست تو فرمائی آیا ہایا ہایا تا میرا پیر بابو فرمندہ فرمائی آشق گنی آج عشق آشک گنی دل سم دلوان پہاڑا پور اسرارا ہو سجری چاہیے بہو سجدیو شری جائے باو باو باو باو باو کا تھر گہن ادارہ چھ سکے ہو سکتا تیر بھی بہیے تیر دشمے توجہ نہیں فرمائی وہ سانو لکھ برا پہ ل جر کو آ ہیں تو ہوں تر دشمن بسم ابد اللہ بلو بھائی کہ میں تو انس مراد رول رکھنی ہے تکھنا تیری مرضی میں نہیں چڑ سکا ادھر تے تل ہوئی میرے سونے نبی پتہ لگا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ابد اللہ بلو بھائی نا فرما دینے فرمایا فرما فرمایا یہوبیاں فرما یاری رکھنا مومل کا کم نہیں یہود پچھے چلنا منافک کام نہیں کرنا گل <سؤال> کم نہیں نہیں ہو सोने नबीन मरमायाबई نہیں کر سک یاری کدی میرا یار نہیں رکھ سکتا ادھر سونے نبی نے زمین فرمائی ہے ادھر آیت ناگئی آیت نوئیے مولا سونے نے آیت باغ اپنے نبی اپنے یار دے یار تاری فرمائی ہے ارشاد ربانی فرمائی لوارا اپنے سونے فرمایا اے ایمان والو تم بان جا دی قسمت جنہوں رب اے ایمان والو, والو, او والو لا اولیاء یہ دو تین سارا دوستی نہ بنایا جی یہ دوست نہ بنایا جے آپس ایک دوسرے کے دوست نے اس گل کا کی مطلب ایک دوسرے دوست نے اس گل کا کی مطلب ایک دوسرے دوست نے قربان جسبان علامہ محمود آلوسی ہیں فرمایا ترجمہ دشمن میرا شیر بڑھ جائے گا فرمایا سارے خلاف ہت پاسے پر دشم مسلمانوں مارن واسطے وہ سارے ہو جائے سونے نے فرمائیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں توجہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کی مطلب مولا سونے نے کس گل بھائی شارا فرمایا دشمن میں ایک یاری را کے دوسرے مار لوا گا یا میں ان سلاح دے لوا گا یا اندر جناب میں کوئی اپنا چکر چلا سکا مولا نے فرمایا نا تباہ مارن کی واری آئے گی مسلمانوں اسلام ایمان مقام کی واری آئے گا مولا فرماؤں گا پھر سارے آپس خلاف آئے تھوڑا مطلب ایسا نال یاری دائک ہوئے مولا سونے سارے نفر فرمایا خبردار یہاں فرمائی پہلے فرمایا یاری نہ رکھا پھر بڑی بڑا سخت, وائی دا وائی دا وائی بڑی بڑی سخت بڑی فیصلہ آیا مولا سونے کا نام مسلمان پہلی تو گل یاری نہ رکھا جی یار نہ بنایا جی جی یار یاری رکھے گا من ہوم ہوم ہوم من ہوم ہوم ہوم وہ پھر انہوں کے لیے مطلب صاف بتاتا ہے کہ جو مسلمان یہود و نسارا کو یار بناتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا وہ انہی میں سے ہو جاتا دعوے لاکھ کرے کرے نہیں یہ فرمائی منت شبہ میرو منت شبا دیکھو تو جو جس کی مشابت کرتا ہے وہ توجہ نہیں یہ فرمائی بولو بولو بولو قربان جاؤ مولا سونے نے مولا سونے نے بڑی ساری تاقی فرمائی ہے بڑی شدت فرمائی ہے مسلمانوں کے ہر لحاظ لال ہر لحاظ نال ہر لحاظ لال یہ دونوں سالگی ہے دنیا معاملات جناب والی لینا رہن سہنات عبادت کے معاملہ آداب قربان میرے سونے شریف مولا نے ہر اور ہر طرح ہر معاملے دشمن وقمان کم انہ لگا تکلوں انہوں تا لباس تعلیم تا کردار بنا اتنے تک اتنے تک, اتنے تک, ملحان ملحان ملحان تک میرے باپ لفیخ لیا صحابی پاک گوڈے ڈا کے کھا کے بیٹھے ہوئے جی دنیادار جب بھلے لوگ بیٹھ دے جی بی بی اللہ دے عذاب دے دشمن لوگ بہ دے تو اللہ دے دشمن نہیں تو جو ہے میرے سونے لبی لیں ان وگوں اپنے سہاپیا بیٹھنا بھی گوارا دے نہیں کہ تسا وگوں کہنا ہی تھوڑی بیٹھنی آفی آولی او بولی نہیں پسند پہ فرما تعلیم تو فرمائی شکل گوارا تو برداشت مولا سونے مولا سونے نے گل کہ فرما کے فرما کے موہر لا دیو آخر میڈے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نا ایک کاتب سی اب موسا شاری سی لکھائی کربان جا مادر امر پا امر سی امر پا وہ جڑا دین گئے پہاڑ کیا تیت نہیں من اولیاء کیا تیت پاک نہیں سنی لدیلا میںالد نہیں میں اپنا لکھن کا کم لینا وا آپ فرماؤں اے ابو اللہ اللہ اللہ مولا سونے جلیل کی جلیل کی رب نے اسلام نال پتا کہ مولا سونے نے توجہ نہیں جی فرمائی اچھا یار دسو کتا کرے بندے کی سکھ لے سیکھ باندر کرے بندے یہ عزمت باندر ہے یا بندے کی بولتے نقل ہے بندہ جائے بندہ باندر نقل کی کلاؤ کموڑ کموڑ کموڑ سر کہ دے نہیں سمجھ نہیں آئے جی بندہ باندار پچھوڑ سڈے کوئی مل سانج نہیں آ رہے آ رہے سڈیا اکلانے پردہ پہ گیا جہی جما رہا مولا نے تھی کیوں زلیلوں میں محتاج حضرت ابو موسا شری کردے نے سونے بندہ بڑا قابل ہے لکھائی بڑی کمال کی کرتا ہے تے بسرے کی حکومت چلانا بہت دشوار ہے آپ سرکار فرما نے جی یہ مر گیا فرمایا جی حکومت نہیں چلی گئی جی مر گئے ارج کر دے دوسرے بندے دا, دا انتظام کر گے آپ فرما نے جی یہ مرن تو بعد دوسرے کا کرنا پہلے ہی دوسرے کا بندوباد بول بول بول لو خال بول سن اس گل کا ترجمہ سن آل ادر غیر ارکھا ہزور گے فارے کرو رکھو جانا مانا اقبال فرما اقبال مغرب ہزار اقبال فرمایا مغرب قبلے دے کے تباف کرنے مقرر پیٹو یورپ کے کبلے لباس توجہ تو کیوں دے نزدیک دے نزدیک اسلام گل نہیں مسلمان تباہ ہو نہیں رسالت رسالت رسول سونے کی رسالت منسوخ ہو جائے اللہ کوئی گل نہیں یعنی منسوخ کر دئیے کوئی گل نہیں بڑی بھاری گال کر گیا نہیں سمجھے ایک ہے رسول کا بنایا ہوا کام رسول کی رسالت کیا ہے یہی رسالت ہے جو وہ قانون بناتا ہے یا اللہ کے بنائے ہوئے لاتا ہے اسی کو رسالت کہتے ہیں تو یہ رسالت دے خلاف کوئی قانون دے گل کھول کے سمجھا ایک نبی آسول آتا تو میرے رکھا ایک نبی رسول اپنی نوی شریت اپنی کتاب یا صحیفا لے گیا رسول اپنے نمن نبی نو قانون نہیں بنا سکتا نبی نو نہیں بنا سکتا پچھلے رسول دی رسمال چلن دا حکم پچھلے رسول کول تین سو تیرہ رسول سوا لاک نبی کمو بیش پیش تین سو تیرہ رسول نبی ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول رسول اپنے سالگ اپنے قانون نال اور اسے نبیشا پرچار کرتے بنا رسول قانون نبی نہیں توڑ رسول نبی نہیں بدل سکتا Carga... جمحوری ایک جمہوری اے منسوخ سنیا نہیں گے وہ ناسک بنے بیٹھا رسول رسالت نبی نہیں تبدیل کر سکتا عام بتا لیکن رشالت جمہوریت جمہوریت رسالت جمہوریت منسوخ کرشش کی بنا سونے قانون لے کے آئے چور چوری کرے ہاتھ توجہ ہے جمہوریت آخر نہیں پرچا سونے لبی کا قانون واحد من جلد زنا کرن والا مرد یا سو کھوڑے مارو ان جرمانہ کرو کیا یہ رسول کے بنا ہوئے کہ نہیں جتنے بھی مغرب دے کبلا دے تباف کرنے والے آتے نے کچھ بھی ہو جائے سانو سارا کچھ قبول پر کوئی یہ روسی کوئی نانی یہ سارا اور ارشادی فرمایا ولن یہد نسور سونے ری نہیں ہو سکتے جب تک اپنا مراد نے سونے مولا فرما رہے ہیں مارے بھائی تازی نہیں ہو سکتے جب تک تو اپناؤ تو سارے کیوں راضی ہو توجہ نہیں جی فرمائی پتا چلتا ہے جب تک ان کا طور طریقہ نہ اپنایا جائے وہ راضی نہیں ہوتے اور ہم سے راضی ہو بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم ان کا طریقہ اپنا چکے ہیں ہم ان کے طور طریقے کو مکمل طور پہ اپنا چکے بولی تعلیم شکلائی وہ لوگ یہ کام ہے وہ لوگ اصل پرانے پاک دی ترجمانی کرنے والے سن دونیا, Icha, بندہ بڑا قابل ہے مرن کوئی ہوتا لے تاکہ پتا لگ جائے اسلام والے سلیلوں کے محتاج خالی منہ نالج فرمائی آ اسلام والے لوگ کدی دے موتاج نہیں آتے اقبال فرما دری میں مگر بہادار جو سونے جڑے تیرے تنا کرے سڈے نہیں توجو اور افسوس دا ربان سا ہدایت بن گیا ساڈے راستے کی روشنی بن گیا راستہ ہے پر ارانو ماں گل قرآن چوکھے بن بیٹھے اپنی اپنی مرضی خدا کر کے بربادی ساڈا مقدر بن گئی کر کے دے دے دے شکار بن بیٹھے اج سانو سانو اپنے تھلے روند رہے لیکن دلیل سچی دس بولتے نہیں عمر پاک فرما رہے ابن سا شریم ہے اے دلیل قوم میں اساں عزت والے دلیل دے نہیں پتا لگتا ہے جب تک وہ اسلام دامن اپنے ہاتھ سے نہیں اور جس ویل اسلام کا دامن چھ دے پھر مسلمان عزت والا مسلمان یودیاں جنہ دہدوں نے سارا کا پیار آ محبت آ گئی طور طریقے چن لگن لگ پہ چنگی لگن لگ پیزیب ہو گئی وگرنہ خدا دی قسم کر کے آنا ہوحمد مستفا چلن والا توجہ نہیں جب فرمائی حقیقت حقیقت وہ مسلمان عزت والے اپنی آپ تباہ برباد الٹا سی جشن منا ہیں میں دے تو آزاد اسلام ہاں جی آزادی مبارک کسی نے دینی ہو اسلام تزادی مبارک ہاں جی اسلام تزادی مبارک تو نہیں جرمائی دلیل الٹا ڈھنڈو را بھی مداد مداد ہم آزاد آزاد کی کسم کر پہ پابندی پابیب ربی کرے پرچا کٹی دین بیان کرے آزاد پیسے رل بنی دے نہیں مسلمانوں نے پیسے رل گل ہے بڑائی بھی مسلمان ہے خدا مسلمان ہے سچی دسا جی اتھے قرآن دے بیان دی اجازت ہے دے نہیں یار آزادی آزادی نہیں یہ تماشا ہے تماشا ایک خالی چوٹیاں دروازے آزادی نہیں ملتی آزادی مسلمان اپنے آزاد ہو گئی مسجد دین بیان کر آزاد ہو گئے شادی ہوزاد ہو گئے سواری چوے دیان کرنے آزاد آزاد مولوی صاحب اس خلافی کرو مولوی صاحب میں آخیا کیا ایسا ملک آزاد ہو سکتا ہے جہاں سیاسی اور مذہبی گفتگو منا ہو یہ سیاسی گفتگو سے کیا مراد ہے یہ سیاست اسلام والی مراد ہے جی جمہوریت والی سیاست ہوگی تو خود لڑتے کھڑے نے گفتگو یہ اسلامی اور مذہب کی بات ہے یعنی نہ کوئی مذہب کی گل کر سلام کی گل کران کو باقی آزاد باقی یہ فرمائی ت اقبال اکبالم اقبال فرم ہے ممل کت ہند میں ایک تھر فتماشا ہے مملکت ہند میں ایک تھر فتباشا اسلام ہے محبوس مسلمان اسلام اسلام محبوس مسلمان حلمان ہلومان عجیب حجیب عجیب آئی توجہ نہیں یہ فرمائی ملا کچھ ہے سجدے کی جادتی اللہ کو جو ہے پاکستان میں سجدے کی جا رکھی ناد یہ سمجھتا ہے بھی کی اجازت امریکے پر نہیں تو تم دہشت گرد ہو جاؤ گے تھی دہشت گرد بن جاؤ گے اگ دیا توجہ فرمائی تجارت کر لیکن باوجود بیٹھیا دعا خر مولا سونا مولا سونا شالہ اسلام نزاد اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اسلام محسوس ہوا پہ اسلام کسی تھانے اسلام دی گل دی اجازت نہیں ہے لیکن مسلمان یہ آزاد آزادی نہیں اصل گلا کرتے ہیں رضا گلامی غلام جو بن گئے ہیں اکا کی بھی زخم ہو گئی ہے دماغ بھی کام کرنا چھ گیا غلام بندہ کچھ بھی غلامی, غلامی آدمی, آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے تو جو ہے غلامی آدمی رفیب جلندری فرماؤں گا غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی, لیتی <تصف> <Charlousan> ہے آدمیت آدمی دعا کر اسلام آزاد اسلام آزاد ہو گئے اسلام تو پھر مسلمان مومن آزاد وغیرہ فرمائی آ جد اسلام آزاد ہو گیا نا پھر کوفر کیلے بند ہو جان گے دے کیلے بند ہو جان گے اور حضرت خالد بن ولید ورگے شیر بولنگ محمد بن کاشم و شیران ایک بار ان پتا لگ جائے گا بھی ملان کے پیر کن پڑے ہو اپنے ہے استاد الحت فلا فلا ان پتہ لگ جائے گا یہ چلا خداش ہے سونے نبی نے فرمایا ساؤل جی. علم اندر بلکیاما قیامت جون جون قریب باندھی جا علم دنیا دوٹلا جا علم دنیا دا